السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز لائبریری کراچی الحمد العالمین بلاقیب للمتقین بلا ادوان اللہ عالمین بصلاۃ علی اشرف الانبیاء عب المرسلین نبی گنا محمد ولی وصحب ہی باہل طاحت ہی اجمائین برادران اسلام اور عزیز طلبہ یہ ایک الم اور افسوسناک خبر ہم سب سن چکے ہیں کہ ہماری جماعت کے نام عالم دین اور ایک انتہائی مخلص اور صالح بزرگ جو علم و عمل کا پہاڑ تھا انہیں جمعہ کے دن ایئرپورٹ جاتے ہوئے تقریباً دوپہر ایک بجے کے قریب اغوا کر لیا گیا اور آج چار دن ہو چکے کوئی اطلاع موجود نہیں ہے جو ہمارے دلوں میں ایک کرب بے چینی اور اضطراب پیدا کرنے کا باعث بنا ہے اور یہ اس لحاظ سے ایک عجوبہ ہے کہ ایک ایسا شخص ایسی شخصیت جو اچھے اخلاق کا پیکر تھی ان سے ملنے والا ہر شخص ان کے اچھے خلق کا معترف ہے اور ایک ایسی شخصیت جو ہر مشکل گھڑی میں کوئی بھی آفت پاکستان میں آئے متاثرین تک پہنچنے میں پہل کرنے والے اور ان کے درد کو محسوس کرنے والے اور ان تک بقدر وسعت ریلیف پہنچانے والے جس نے اپنے صوبے میں بلوچستان میں بڑی خدمات انجام دیں جن میں ایک علمی خدمت جامعہ صلفیہ یا دعوت الحق کا قیام ہے جو بڑی ہی مرکزی مقام پر موجود ہے اور ہزاروں طلبا اس سے مستفید ہو چکے ہیں بے شمار طلبا کا جامع اسلامیہ میں الحاق ہو چکا ہے اور بلوچستان میں مساجد کا اللہ کی توفیق سے ایک جال بچھا دیا ہے تو ایسا ایک فعال شخص ظالموں کی دسترس سے اگر محفوظ نہیں ہے تو یہ ایک انتہائی افسوسناک کربناک ایک حقیقت ایک المیہ کہ پھر پاکستان میں کون محفوظ ہو سکتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل انتہائی مسترب ہیں اور ایک بڑے علم اور غم سے دوچار ہیں اس موقع پر ہم جو اصل ذمہ داری ہے ہر شخص کی وہ عرض کرنا چاہتے ہیں پہلی ذمہ داری حکومتِ وقت کی اپنی رعیت کی جان و مال اور ان کے املاک کی حفاظت یہ حکومت کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اس کو نبھائے اور جو بھی اس میں مجرم ملوث ہے وہ واضح ہونا چاہیے اور اپنے اصل انجام تک اس کو پہنچنا چاہیے تو اصل جو کردار بنتا ہے وہ گورنمنٹ کا حکومتِ وقت کا کہ وہ اپنے اس کردار کو پہچانے اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کی سرکوبی ہو اور ہماری یہ شخصیت ہمارے یہ بھائی جماعت کے محسن جلد جو ہیں وہ ایک رہائی حاصل کر کے اپنے گھر اور جماعت میں دوبارہ پہنچ سکیں تو یہ کردار حکومتِ وقت کا ہے یہ بات معلوم ہے ہم عہد الحدیث ایک انتہائی امن پسند جماعت ہیں اور کسی قسم کی تقریب کاری میں ہم ملوث نہیں ہوتے تحریک اہل حدیث ایک خالص علمی تحریک ہے جو نشر علم اور نشر عمل پر یقین رکھتی ہے یہ ہمارا کردار ہے ہماری تاریخ دینی مدارس مساجد علماء اور دعاد کی تیاری ان امور میں بحمد اللہ ایک مستغل ہے اور مصروف ہے یہ ہمارے مقاصد ہیں کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے اگر ہمارا کوئی سیاسی کردار ہے بھی تو وہ ذاتی اقتدار کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہے یہ اکھاڑ بچھاڑ اور کسی کی ٹانگیں کھینچنا اور اس قسم کی باتیں یہ نہ ہمارا منہج نہ ہمارا مشن کوئی سیاسی عمل اگر ہے بھی تو وہ اپنے خالق اور مالک کی حاکمیت اس کی توحید قائم کرنے کے لیے ہے نہ کہ ذاتی اقتدار کے لیے اور نہ کہ ذاتی شہرت کے لیے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اس قسم کی مشکل صورت حال سے دو ہونے کے بعد کو ایسے اقدام اپنائیں جن سے ایک امن عام تباہ ہو لوگوں کی زندگی تعطل کا شکار ہو راستے بند کر دیے جائیں ہمارے منہج میں ان چیزوں کا نہ کوئی تعلق ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی جواز لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے اس صورت حال سے مغافل ہیں ہم بڑے ایک درد مندی اور اخلاص کے ساتھ وقت کی حکومت کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے کردار کو پہچانے ورنہ ہو سکتا ہے دنیا کے دن آپ کے گزر جائیں مگر وہ یوم الحساب آنے والا ہے جب اللہ رب العزت لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا تو اگر اس قسم کی کوئی منفی سرگرمی ملوث ہیں تو پھر اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے اور یہ نہ سمجھو کہ جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی قیامت تو صدیوں بعد آئے گی نہیں ممات مم فقط قیامت قیامت ہو جو انسان مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہو سکتا آج مر جا ہو سکتا کل مر جا پھر کیا ہے پھر حساب پھر جواب دہی اور اس قسم کے اجنعی امور میں جواب دہی بہت ہی کڑی اور مہنگی ثابت ہوگی اس لیے اس معاملے کو آسان نہ لیا جائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ دھرنا دیں رستے بند کریں املاک کو نقصان پہنچائیں یہ ہماری بدنامی ہے یہ مشکل ہے نہیں اس سے مشکل اللہ کی عدالت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کی تو اس عدالت کا خوف کیجیے اور اپنے کردار کو پہچانی ذمہ داری کو پہچانی اور باقی جو ہمارے شیخ کے اہل و عیال ہیں اقارب ہیں اور جماعتی متاثرین اور احباب ہیں جن میں ہم بھی شامل ہمارا یہ ایک اہم کردار ہے کہ ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے سب سے قیمتی ہتھیار قرار دیا ہے دعا سراح المؤمن کہ دعا مومن کا اتحار یقین کر لیں کہ اس موقع پر تعلق بلّ دعا اور صبر جتنا کام آئے گا کوئی اور چیز اتنا کام نہیں آ سکتی تو دعا کرنا صبر کرنا اش و بسی و حضر اپنی اپنا جو ضرورف ہے اور جو بھی ایک رنج و علم اور غم ہے اس کا شکوہ اللہ کی طرف ہے اللہ تعالیٰ مصب السباب ہے چنانچہ عزیز طلبہ بالخصوص آپ لوگ ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس فاضل بھائی کو شیخ کو بحفاظت واپس لائے ظالموں کے چنگل سے رہائی دلائے انہیں کوئی نقصان نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو اللہ مردہ ہو علینہ ثالمن غان راشدہ وحفد ہو بالکل مقروع پبن کل شبر پبن کل سی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اس کا فرمان ہے وہ دیں استجب رکھیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس قبی ترین ہتھیار کو استعمال کیجیے اختیار کیجیے اللہ تعالیٰ مصب و ہے اور یقیناً جو منزل مقصود ہے وہ حاصل ہوگی ہم بے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ عاد الحدیث کے کوئی سیاسی عزائن نہیں ہیں وطن کا چپا چپا ہمیں عزیز ہے ایک ایک ذرہ ہمیں عزیز ہے عزیز کیوں نہ ہو پاکستان کی تاسیس جو ہے اس نظریے پر ہے جو ہم عاد حدیث کے عقیدے کی بنیاد ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ یہ دعوت ہماری ہے اس دعوت کے وارث عاد حدیث ہیں تو پھر یہ وطن ہمیں کیوں نہ عزیز ہو بالکل اس کی سالمیت ہمیں عزیز ہے ہمارے نزدیک یہ ایک نظریاتی مملکت ہے جس کے ایک ایک ذرے کی سلامتی نئے عزیز ہے ہماری کوئی منفی سوچ نہیں لیکن حکومت کو اس کی اصل ذمہ داری سے ہم آگاہ کر رہے ہیں اور وہ یہی ہے کہ اخروی مصولیت ناقابل برداشت ہے جب اللہ سامنے نے کھڑا کر کے اس قسم کے قزایہ کو کھولے گا حساب لے گا سوال کرے گا اور اگر کوئی اس میں شریک ہوا ملوث ہوا تو وہ سوچ لے اللہ کو کیا جواب دے غل آباد میں یہ معاملہ بڑا کڑا ہے اور بڑی اس کی کڑی جواب دہی ہے تو اس کا احساس آپ کیجیے اور ہم اپنے کردار پر عمل کرتے ہیں ہمارے بچے ہمارے طلبہ مدارس کے ہزاروں لاکھوں طلبہ انشاءاللہ دعا گو ہوں گے یہ ہاتھ ہر روز اٹھتے رہیں گے تہجد کے موقع پر اٹھتے رہیں گے کہ یا اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا ان پنجوں کو توڑ دے مروڑ دے اور شیخ ابو طباب علی محمد حافظہ اللہ کو سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا تاکہ وہ واپس آ کر اس سے بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کر سکیں اور جو بھی ایک ریلیف کے کام انجام دے رہے ہیں وہ انجام دے سکیں بتوفیق توفیق ہو بیت اللہ تعالیٰ بآرد عالینہ الحمد للہ رب العالمین